یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اتارا اور جو اللہ سے ڈے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا